مولانا مختار موردین کو حضرت اللہ مختلف و دکان پتہ سا تعی اشاوی تو سنت کیسٹھ اینڈ سی ڈیز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان الازا نژ مین چوک جہانگیرا اور سوابی اور آپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس يا آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وَمَا زَلَ فِي الْقُرْآنِ بَللِلنَّاسِ لَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صلاس دنیا ون آخرا اللہم سیدنا ومولانا, محمد آل سیدنا ومولانا محمد و ملادی نولا ومولانا محمد بارک وسلم سم مسلیہ معزل علماء کرام اور سامعین گرامی قادر آج کے اس خوبصورت پروگرام کا اور موضوع جو یہاں کے دوستوں نے اشتہارات میں تجویز کیا عظمت قرآن اور مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عظمت قرآن کا عنوان تو شاید اس لیے تجویز کیا گیا کہ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں گہرا اور مضبوط تعلق ہے بلکہ رمضان المبارک کو جتنی عظمتیں ملیں جتنی عزتیں ملیں جتنی, عزتیں ملیں جتنی رفاتیں ملیں اور جتنی بلندیاں عطا ہوئیں وہ قرآن ہی کی وجہ سے عطا ہوئیں شاہ رمضان الزی انزل ذیلا القرآن قرآن قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ اتنا بلند ہوا کہ سارا سال اللہ جنت کو اس مہینے کے استقبال کے لیے سجاتے رہتے ہیں سبحان اللہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ اتنا عظمت والا ہو گیا کہ اس مہینے کو پورے سال کا دل قرار دیا گیا اور اگر آپ میرے اس اشارے کو سمجھیں سمجھ کے تھوڑی سی دانت دے دیں کہ رمضان کا مہینہ باقی کے گیارہ مہینوں میں اسی طرح ہے جس طرح گیارہ بھائیوں میں یوسف تھا <تصفيق> یا اس طرح ذی الحج کے ابتدائی بارہ دنوں میں یوم عرفہ ہوتا ہے تو عظمت قرآن کا عنوان تو اس نسبت سے تجویز ہوا یہ مناقب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عنوان کیوں تجویز ہوا شاید اس لیے کہ اکیس رمضان المبارک ان کا یوم شہادت ہے وہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کوفے کی جامعہ مسجد میں آ رہے تھے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے قاتل نے زہر میں بجی ہوئی تلوار سے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے اس نسبت سے یہاں کے دوستوں نے دوسرا عنوان تجویز کیا مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالی آپ کے ذہنوں میں خدا معلوم یہ سوال پیدا ہو رہا ہے یا نہیں لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ تاریخ اسلام کے اہم واقعات پیش نہیں آئے بولیے گا آئے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ رمضان کی سترہ تاریخ تھی اور بدر کے میدان میں تین سو تیرہ نتھوں کا جتھا ایک ہزار جنگجو کے مقابلے سے مقابلے میں اس طرح ٹکرا گیا تھا کہ آسمانوں کے فرشتے بھی دنگ رہ گئے تھے آہ! وہ کفر و اسلام کا پہلا مارکا وہ حق و باطل کی پہلی جنگ وہ اندھیرے اور نور کا پہلا ٹکراؤ جو بدر کے میدان میں ہوا تو رمضان کی کون سی تاریخ تھی <تصفح> وہ کوئی معمولی واقعہ <تصفح> کہ جس واقعہ کی بنا پر ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں وہ تین سو تیرہ سب سے عظیم ہو گئے جو بدر میں شامل ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو فرش پہ رہ کے بدر کی لڑائی لڑتے ہیں وہ اس وقت دھرتی کے تمام لوگوں کے سردار بنتے ہیں اور جبریل آ کے آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ یا رسول اللہ جو فرشتے عرش سے بدر کے میدان کے لیے اتارے گئے تھے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا وہ کوئی معمولی واقعہ تھا کہ جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا ان اللہ علی اللہ بدر فقال اے ملو ما شے قد کد غفر لم و بدل تو سات حسنات او کماتال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بدر کے میرے تین سو تیرہ یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا میں پنجابی میں مانا کرتا ہوں اطلاع کا یہ جھانکنے میں وہ لطف نہیں ہے جو اطلاع میں ہے جو اطلاع میں محبت ہے پیار ہے الفت ہے لطف ہے مزہ ہے وہ اردو کے جھانکنے میں نہیں ہے پنجابی میں ایک لفظ ہے کچھ کچھ مفہوم اطلاع کا ادا کر دے گا فرمایا اللہ نے بدلتے میرے ترائے سو تیرہ یارہ نو جھا پا کے دیکھا اطلاع تی پا کے دیکھیا غور سے دیکھا ابو بکر کا دل دیکھا دل میں ایمان دیکھا فاروق اعظم کا سینہ دیکھا اس میں دین کی محبت دیکھی حیدر کرار کا دل دیکھا اس میں توحید کی محبت دیکھی حضرت امیر حمزہ کا سینہ دیکھا اس میں قرآن کی محبت دیکھی اور اللہ نے فرمایا اے ملو ماشے تم کب غفر تو لکم آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو میں کو بھی کوئی نہیں یہ کوئی تاریخ اسلام کا معمولی واقع جو بدر کی سترہ تاریخ کو پیش آیا لیکن مولانا شاکر محمود صاحب نے اسے اشتہار کا عنوان نہیں بنایا یہ تنقید نہیں کہہ رہا ہوں آخر میں جب نتیجہ نکالوں گا تو سب تائید ہو جائے گا ان انہوں نے بدر کے واقعے کو عنوان نہیں بنایا یہی رمضان کی سترہ تاریخ تھی اور بدر سے چون سال بعد مدینہ اس دن سوگوار ہو گیا تھا آج دنیا سے وہ خاتون اٹھ رہی ہے آج دنیا سے وہ خاتون کوچ کر رہی ہے کہ جو اتنی عظیم تھی کہ جب منافقین نے اس کے دامن کو داغ دار کرنے کی کوشش کی تو اللہ کا کام ہے حاکم بن کے فیصلے کرنا لیکن فرمایا اس خاتون کا مقدمہ پیش ہوا نا تو میں نے حاکم بن کے فیصلہ نہیں کیا گواہ بن کے گواہیاں دینی شروع کر دی صبح نکا حاضہ بہتان عظیم مالا یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ حاضا بہتان عظیم عائشہ کے متعلق جو کہا گیا یہ عظیم بہتان ہے اس نال سبحان کا اس کا جوڑ سمجھ نہیں آیا سبحا نہ کا ہرا بہتان العظیم تیری ذات پاک ہے شریکوں سے تیری ذات پاک ہے وزیروں سے تیری ذات پاک ہے مشیروں سے تیری ذات پاک ہے نائبوں سے تیری ذات پاک ہے شریکوں اور سانزیوں سے ماوا اس کو کتنے جوڑیائی خاضہ بہتان عظیم نال اللہ نے فرمایا بڑا کرچڑا جوڑ ہے اور بڑا ڈاڈا جوڑے میں مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمہیں یقین ہے نا کہ میری ذات شریکوں سے پاک ہے تمہیں یقین ہے نا کہ میری سفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے تو مومنو میں سبحانہ کا لفظ کہہ کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس طرح میری ذات شریکوں سے پاک ہے تمہاری ماں آشا گناہ کی آلودگیوں سے اسی طرح پاک آہ! سبحانہ کا بہتان بہتانزیم یہ خاتون جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو رمضان کی کون سی تعریف تھی سے بولی تمہیں تو اپنی تاریخ کا بھی علم نہیں ہوتا رمضان کی سترہ تاریخ تھی جب یہ عظیم خاتون دنیا سے رخصت ہوئی جو صدیقہ ہے جس کا باپ صدیق ہے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور عتیق باپ کی عتیقا بیٹی اور ساجد باپ کی سائیدہ بیٹی اور زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی اور عابد باپ کی آپدہ بیٹی وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے نبی پاک کو اس سے پیار بھی ہے محبت بھی ہے الفت بھی ہے تعلق بھی ہے ساری بیویوں سے نرالا تعلق ہے نرالا تعلق ہے عید کا دن ہے عیدگاہ کی طرف جانے لگے ہیں لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں بچے لے ہیں نئے کپڑوں میں ہیں گلی کے کونے پہ دیکھا ایک غریب بچہ ہے میلے کپڑے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں میرے پیارے پیغمبر سیدھے اس بچے کے پاس گیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تمہاری ماں نے تمہیں نئے کپڑے بنا کے نہیں دیے آج تو عید کا دن ہے بیٹا اور تم میلے کپڑوں میں ہو رو رہے ہو یا رسول اللہ میرا باپ عہد میں شہید ہو گیا میری ماں کے پاس پیسے نہیں تھے کہ میرے لیے کپڑے بنا سکتی آج نہ اس نے نہلایا نہ اس نے نئے کپڑے بنائے نبی بھی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ادا کرتا بیٹا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے آشا تیری ماں ہے بندیالوی کہنا چاہتا ہے بندیالوی کہنا یہ چاہتا ہے میرے پیغمبر کی تو اور بھی بیویاں تھیں یہ تو نہیں کہا محمد تیرا باپ ہے حفصہ تیری ماں ہے محمد تیرا باپ ہے زینب تیری ماں ہے محمد تیرا باپ ہے جوریریا تیری ماں ہے محمد تیرا باپ ہے ام حبیبہ تیری ماں ہے یہ پیار دیکھیے محبت دیکھیے عائشہ سے تعلق دیکھیے فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہے عائشہ تیری ماں ہے رضی اللہ تعالی انہا یہ سترہ رمضان تھی جب یہ خاتون دنیا سے رخصت ہوئی ہے جس کی پاکدامنی کے اعلان کے لیے قرآن میں آیتیں اتری جس کی پاکدامنی کے لیے قرآن میں آئے تھیں اتنی جس کو رب کے سلام آئے جس کو رب کے سلام آئے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی پاک کو حضرت آشا سے پیار ہے اسی لیے صحابہ تو اس دن بھیجا کرتے تھے جب نبی پاک کی باری آشا کے گھر ہوتی باقی بیویوں نے محسوس کیا تو حضرت ام سلامہ کو ایک بنا کے بھیجا کہ نبی پاک سے جا کے بات کی جائے صحابہ کو سمجھائیں کہ وہ صرف اس دن توحفے کیوں بھیجتے ہیں جب آئشہ کی باری ہوتی ہے جب نبی پاک ہمارے گھر میں ہوتے ہیں توحفے کیوں نہیں آتے امے سلامہ نے بات کی نبی پاک نے فرمایا ام سلامہ آشا کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو یہ ناکام واپس پلتی تو بیویوں نے فاطمہ کو ایسی بنا کے بھیجا یہ تو میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے آئے تو میرا نبی چادر بچھاتا ہے آئے تو میرا نبی اس کے سر پہ بوسے دینے لگتا ہے فاطمہ آئی اور آ کے کہنے لگی بابا ماؤں نے بھیجا ہے آپ صحابہ سے کہیں نا کہ بلا امتیاز تو پھر بھیجا کریں نبی پاک نے سنا فرمایا فاطمہ بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے تو فاطمہ کہتی ہیں کیوں نہیں بابا جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گی فرمایا پھر آشا سے محبت کیا کرو اس لیے کہ میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا, نہیں آیا آشا میری وہ بیوی ہے کہ میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل ریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے یہ خاتون دنیا سے رخصت ہو رہی ہے دن کون سا ہے لیکن مولانا شاکر کے صاحب نے اسے بھی انمان نہیں بنا جلسے کا عنوان اسے نہیں بنا رمضان کی اکیس تاریخ ہے یہی اکیس تاریخ شہادت سیدنا علی بھی ہے اور یہی اکیس تاریخ ہے جب میرا نبی دس ہزار قدوسوں کا لشکر لے کے مکے میں فاتح بن کے آ رہا ہے اللہ اللہ آج سے صرف آٹھ سال پہلے اسی مکے سے میرے نبی کو نکالا گیا میرا نبی چھپ کے جا رہا ہے غاروں میں رستوں میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں پھر آٹھ سال مسلسل جائیں گے آٹھ سال کے کلیل عرصے میں میرا نبی فاتے بن کے دس ہزار قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مقرمہ میں داخل ہو رہا ہے آج تک دنیا نے ایسا فاتح کوئی نہیں دیکھا آج تک دنیا نے ایسا فاتح کوئی نہیں دیکھا جو ملک فتح کرنے کے بعد بجائے سینہ تان کے چلنے کے اپنی اونٹنی پہ اس طرح جھک جائے کہ اس کا سر اونٹنی کی کوہان کے ساتھ جا کے اور وہ پڑھتا ہو انا فتح لکفت مبینہ دنیا نے آج تک ایسا فاتح کوئی نہیں دیکھا کہ اس کی فوج کا ایک سپاہی اور فوجی جوش میں آ کے نارا لگائے ار یو موم مل آج بدلے کا دن ہے آج ایک ایک بدلہ چکائیں گے آج بتائیں گے کہ بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ کیسے لٹایا جاتا تھا آج بتائیں گے کہ سمیہ کو مکے کے چوراہوں پہ دو ٹکڑے کیسے کیا جاتا تھا آج دنی کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیرنے والوں سے بدلے چکائے جائیں گے اور ابو فکیا کی پسلیاں توڑنے والوں سے بدلے چکائے جائیں گے اور امیر حمزہ کے جسم کے بارہ ٹکڑے کرنے والوں سے بدلے چکائے جائیں گے الموم یوم الما ملحما کہ یہ اس لیے کروایا کہ اگلا لفظ بولوں گا تو بڑا لطف آئے گا الم یوم الملا بدلے کا دن انتقام کا دن نبی باغ نے نعرہ سنا صحابی سے جھنڈا واپس لیا Allah. لیکن اتنی رعایت کی کہ اس سے واپس لے کے اس کے بیٹے کو دے اس دستے کا سلار اس کے بیٹے کو بنایا اور نبی پاک نے فرمایا یہ جو تُو کہتا ہے الما یومل مل لام کی جگہ پہ رے لگا دو لام کی جگہ پہ رے لگا دو اور نعرہ لگاؤ الما یومل مل ہما ال یوم یوم آج تو رحمتوں کا دن ہے کہ مکے میں رحمت اللہ آیا ہے آج تک دنیا نے ایسا فاتح کو نہیں دیکھا لوگ تو فتح کرتے ہیں ملک اسلام کو تانا دیا جاتا ہے یہ تشدد کا دین ہے یہ انتہا پسندی کا دین ہے یہ بنیاد پرستی کا دین ہے یہ تشدد کا دین ہے آج تک دنیا کا کوئی فاتح دکھاؤ ظالمہ تم افغانستان میں آئے تو تم نے وہاں کی عورتوں کی عزتیں روٹی تم نے آفیہ صدیقی کے ساتھ کیا سلوک کیا نو وقت کی اس رپورٹ پہ اعتبار کر لوں تو اس وقت بھی وہ حاملہ ہے تم نے دن کے راستے کھولے آفیہ صدیقی کے ساتھ پانچ سال تم نے کیا سلوک کیا ہے تم عراق میں داخل ہوئے تو تم نے ملک کو تیس ریس کر کے رکھ دیا ان کی عزتوں کو لوٹا یہ تمہاری فتوحات ہیں اس کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات دیکھ میرا نبی فاتح بن کے آیا ہے اور وہاں آ کے اعلان کرتا ہے جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آ جائے محمد نے اس کو امن دے دیا <سلام> اللہ اکبر اللہ اکبر جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آئے میں نے اس کو امن دیا میرا یہ موضوع نہیں ہے یہ لیکن یہ جملہ کہہ کہ کے پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹوں گا ذرا آپ توجہ رکھیں گے میں اس کی تشریح بالکل نہیں کروں گا یا رسول اللہ سارا مکہ بیت اللہ میں نہیں آ سکتا امن کی جگہ کو بڑھائیے تو میرے نبی نے فرمایا من دخلا تارا ابی سفیان جو اللہ کے گھر کے اندر آ جائے میں اس کو بھی امن دیتا ہوں جو معاویہ کے باپ کے گھر میں آ جائے محمد اس کو بھی امن دیتا آآ ہے صلی اللہ ہو اللہ وسلم دنیا نے ایسا فاتح آج تک نہیں دیکھا کہ جو داخل ہوتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوا ہے داخل ہوتا ہے تو عام معافی کے اعلان کرتا ہے اور جب ایک معافی مانگنے والا آتا ہے اللہ اللہ کون ہے صفوان ہے کس کا بیٹا ہے امیہ کا کون امیہ بلاڑ کو ستتے ہوئے کولوں پہ نٹارنے والا کون صفوان جس نے زہر میں بجا ہوا چھڑا قاتل کے ہاتھ میں دے کے مدی بھیجا تھا کہ نبی پاک کو قتل کر دو ادھر اس نے بھیجا ادھر میرے اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دے دی آ رہا ہے تو نبی پاک اس کو قریب بلا کے کہتے ہیں وہ جو صفوان کے ساتھ تیری تنہائی میں گفتگو ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی اس نے کہا وہاں یا صفوان تھا یا میں تھا تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ سچے نبی آہ. یہ صفوان نے آپ کے قتل کرنے کے لیے زہر میں گزرا ہوا ایک قاتل کے ہاتھ میں دے کے مدینے میں بھیجا تھا وہ صفوان جب ہاتھ جوڑ کے آیا اور کہنے لگا ایک مہینے کی موہلت چاہیے سوچنے کے لیے کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں یہ دین حق ہے یا نہیں ایک مہینے کی مہلت چاہیے میرے نبی نے فرمایا صفوان ایک مہینے کی نہیں میں تجھے دو مہینے کی مہلت دوں اکرما کی بیوی آئی ابو جال کی بہو بس اتنا ہی بتانا کافی ہے کس کی بہو اور ابو جال کا اس سے بھی بڑا دشمن کوئی میرے نبی کا ہوگا یا رسول اللہ میرا خامن اکرما گیا ہے وہ کہتا تھا سارے نو معافی لب سکتی ہے ابو جال کے پتر نو نہیں لب سکتی ابو جال کا بیٹا فرمایا یا میں نے تمہارے خامن کو امام دے دی کس کی زمانت پہ نبی پاک نے فرمایا بیٹا تمہاری زمانت پہ ہاں ہاں اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ارب میں عورت کی ضمانت نہیں ہوتی تھی ارب کے معاشرے میں عورت کسی کی زامن نہیں بن سکتی تھی اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تیری ضمانت پہ اس نے کہا میں اپنے خامد کو جا کے بتاؤں گی کہ تجھے امان مل گئی ہے میری ضمانت پہ وہ نہیں مانے گا نہیں تسلیم کرے گا مجھے کوئی نشانی چاہیے نبی پاک نے کاندے سے وہ چادر اتاری جس چادر کے تذکرے قرآن میں رب کرتا ہے فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ اور اپنے خامد کو کہنا کہ اس نبی نے یہ چادر نشانی کے طور پہ دی ہے اور تیرے لیے امان کا اعلان کرتا ہے یہ مکہ فتح ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا اور تاریخ کون سی تھی اکیس اکیس, اکیس لیکن مولانا شاکر مامود صاحب نے اسے بھی موضوع نہیں بنایا نہ حضرت آشا کی عظمت کو موضوع بنایا نہ جنگے بدن کو موضوع بنایا اور نہ فتح مکہ کو موضوع بنایا ان سب چیزوں کو چھوڑ کے موضوع بنایا تو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے مناقب اور سیرت کو موضوع بنایا کیوں اس لیے کہ حضرت سیدنا علی کی سیرت بیان کرنے میں ایک گروہ نے انصاف سے کام نہیں لیا اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی صحیح تصویر لوگوں کو دکھائی جائے ظلم ہوا بڑھایا تو مشکل خوشاب مانا بڑھایا تو الا مانا بڑھایا تو حاجت روامانا بڑھایا تو کہا نوح کی کشتی کنارے لگی جب علی نے مدد کی ابراہیم پہ آگ آگوزار ہوئی جب حضرت علی نے مدد کی موسا کو دریا میں رستے ملے جب حضرت علی نے مدد کی یوسف یعقوب کو ملے جب علی نے مدد کی بڑھایا تو الہ مان لیا مشکل کشاہ مان لیا ہے حاجت روا مان لیا اور دوسری طرف خلافت کھوئی گئی مسلح کھویا گیا باغ فدق کھویا گیا اچھا مشکل کشا ہے جس سے مسلح بھی خو... چھین لیا گیا باغ فدق بھی چھین لیا گیا ممبر بھی چھین لیا گیا کہ کون قبضہ کس نے مسلے پہ قبضہ کر لیا گیا وہ نے عمر نے عثمان نے کیوں آ کہ زبردستی میرا کہ انہوں نے قبضہ کر لیا زبردستی باغے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا زبردستی میں آخیا ابو بکر قیامت والے دیارے جنت ہی بڑھ جائے گا زبردستی وہاں بھی تم کہنا بھائی زبردستی جنت میں داخل ہو گئے آسمانوں پہ فرشتوں کی جنگ ہو گئی اللہ نے زمین سے علی کو طلب کیا کہ میرے کول نہیں راندے توں آ <تصفح> <ہم تصفح> یہ گئے فرشتوں کے فیصلے کے پاس ٹھیک جات کے دو گروہ لڑے حضرت علی گئے ترواریں چڑائی جن کے گروہ میں سلو کروا دی اور درخت کھڑے تھے حضرت علی نے درختوں کو کہا فوجی بن جاؤ تو سارے درخت فورجی بن گئے اور تلوار جو چلائی تو مرب کے سر کو کاٹتی ہوئی جسم کو کاٹتی ہوئی اور اس کے پورے جسم کو کاٹ کے پہلی زمین دوسری زمین تیسری زمین چوتھی زمین, زمین پانچویں زمین چھٹی زمین ساتویں زمین جبریل آ کے اللہ نے فرمایا جبریل پہنچیں نہیں تے لین یہ <laughs> ساری زمینیں چیرتا چلا جا رہا ہے بڑھایا تو یوں بڑھایا اور پھر دوسرا رخ یہ دکھایا کہ دروازے کو آگ لگ گئی حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے ہیں بیوی عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے ہیں بیوی کو تھپڑ لگ رہے ہیں حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلح چھینا بھی ہیں حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے ہیں خلافت چھینی گئی ہیں حضرت علی اندر بیٹھے ہیں براست چھینی گئی ہیں حضرت علی اندر بیٹھے ہیں یہ کوئی اور ہوں گے جو اہل سنت کے علی ہے نا وہ اس نہیں ہے بہادر ہیں وہ شجاع ہے وہ بے ہیں کون ان سے چھینے خلافت کو کون ان سے چھینے مسلح کو کون ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگائے اور کون ان کی بیوی کو عدالت میں تھپڑ مار سکتا ہے وہ بہادر علی ہے وہ شجاع علی حضرت علی کی تصویر غلط پیش کی گئی اور مولنا چاہتے تھے کہ ان کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی لوگوں میں یہ تصو دیا گیا یہ صحابہ کے مخالف تھے حضرت ابو بکر اور ان کی آپس میں بڑی لگتی تھی اور حضرت عمر اور ان کی تو بو تو یہ تو بہت مخالف ہیں حضرت عثمان اور یہ اور معامل علی یہ جی آپس میں الیاض ابلا دشمن ہے الیاض ابلّہ آپس میں مخالف ہیں ان کی بو تک بند ہیں یہ تصویر دینے کی کوشش کی گئی لوگوں حضرت علی کے اصحاب سلاسہ کے ساتھ تعلق تھے دوستانہ اور حضرت علی کے اصحاب سلاسہ کے ساتھ تعلق تھے برادرانہ ان کی مخالفت نہیں تھی جگان گت تھی یہ ایک تھے ایک دوسرے کا احترام تھا حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد کیا نام یہ میں آخر میں ذکر کروں گا کہ یہ نام انہوں نے کیوں رکھا تھا اگر آپ سنتے رہے میری بات کو آخر میں اس کو بیان کروں گا محمد یہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے اس کے بعد ڈھیر ساری شادیاں کی تھیں اور ان کے اٹھارہ بیٹے تھے کتنے تو ان کتنے یاد بس کتنے بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام ہے محمد سنا ہے آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو محمد ابن ہنفیہ محمد ابن حنفیہ کیوں جی بچے کو باپ کے نام سے بلایا جاتا ہے کہ ماں کے نام سے اس کو ماں کے نام سے کیوں بلا رہے ہو تم نے جو ہماری تاریخ پہ ظلم تھا برباد کیا ہے تم نے ہماری تاریخ کو ہنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں ہے ہنفیا تو اس قبیلے کا نام ہے جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق تھا محمد ابن ہنفیہ اس لیے مشہور کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے بھئی اے وی علی دا کتا رہے کیوں پتہ نہ چلے یہ کبھی محرم میں بلاؤ گے تو پھر بتاؤں گا پھر کھولوں گا اس بات کو کہ کیوں پتہ نہ چلے اس لیے کہ اس بھائی نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے حضرت حسین کا ساتھ جی نہیں دیا تھا بلکہ روکا تھا اس لیے اس کو محمد ابن علی نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں محمد ابنی حضرت علی کا بڑا عالم بیٹا ہے بڑا فاضل بیٹا ہے بخاری کی روایت ہے کہ محمد ابن ہنسیجا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو اپنے والد گرامی قدر سے پوچھا ایو ناس خیرن باد نبی اللہ, سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ پوچھنے والا بیٹا ہے پوچھ رہا ہے کس سے باپ سے باپ, سے باپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے داماد نبی ہے باپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے پر بردا ہے نبوبت ہے اس چھوٹے سے نفرت میں حضرت علی کی بڑی عظمتیں ہیں کسی کو کسی کا باپ پالتا ہے کسی کو چچا پالتا ہے کسی کو نانا پالتا ہے حضرت علی کو میرے نبی نے پالا پردے نبوبت ہے بچوں میں پہلا موم نے ہجرت کی رات بستر نبی پہ سویا ہے آسان تھا باہر جو لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے وہ کس کو مارنا چاہتے تھے اسی بستر والے کو یہ وہ جو بیر تلوارے لے کے کھڑے تھے وہ کس کو مارنا چاہتے تھے کسی بستر والے کو جس بستر والے کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں اس بستر پہ چادر تان کے سو جانا علی جیسے بہادر کا کام ہے یہ بہت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے خدا کی قسم حضرت علی بھی چادر تان کے سہ آسان آپ کہاں جا رہے ہیں کہ مجھے ہجرت کو کم ہو کس کو ساتھ لے کے جائیں گے کہ ابو بکر کو اور بندیال بھی کہتا ہے ہے تو جو آپ کہ گویا کہ نبی پاک یہ کہنا چاہتے تھے علی یہ جو باہر تلواریں لے کے کھڑی ہیں نا ان کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تو بھی مدی آ جانا لوگوں کی امانتیں سپر اور میں رب کی امانت ابو بکر کے سپورت ابو بکر کے سپر یا رسول اللہ وقت تھوڑا ہے نکلیے جبریل ادھر کہتے ہو وہ باہر تلوانے لے کے کھڑی ادھر کہتے ہو نکلیے کیسے نکلوں فرمایا مٹھی متی کی لیجیے باہر نکلتے ہوئے پھینکیے پھینکنا تیرا کام ہے اور مشرکوں کو اندھا کرنا میرا کام ہے مشرک آنکھیں کھلیے ایسے اندھے ہوں گے آپ ان کے اندر سے گزر جائیں گے اور مشرکوں کو آپ نظر نہیں آئیں گے پنڈی والو اے مشرک جو اس دہاڑے انے ہوئے <laughs> آج تک انے نے کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے پر سن نظر نہیں آتا میں نے کہا ان کو بھی نظر نہیں آتا نبی حاضر ناظر تو ہے پر ہمیں نظر نہیں آتا یہ اندازہ کیا تھا ان کو حضرت علی جن سے سوال ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی ہے ہجرت کی آج بستر نبی پہ سویا اور وہ کوئی معمولی آدمی ہے بدروہت کا غازی ہے وہ کوئی معمولی آدمی ہے خندق کا ہیرو ہے وہ کوئی معمولی آدمی ہے یمن کا کاضی ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی ہے خیبر کا فاتح تباردانا تباردانا اس کی تو بڑی عظمت ہے بڑی عزت ہے انہوں نے محدود کیا حضرت علی بسترے رسول پہ سوئے تھے لہذا بڑے عظیم ہے میں نے کہا بس ایک عظمت ہے تو نے اتنا محدود کیا حضرت علی کی صرف ایک عدمت ہے کہ بستر رسول پہ سوئے تو بندیالوی کہتا ہے ہے تو بجھ سمجھ جاؤ بندیالوی کہتا ہے جو ایک رات بستر رسول پہ سویا وہ عظیم ہو گیا اور جو آشا نو سال سوتی رہی اللہ, اللہ تو نے کہا ہم میں تاثر نہیں ہے ہمارا مذہب تبرہ نہیں ہے ہمارا مذہب تول ہے ہم نفرت کے دائی نہیں ہیں ہم محبت کے دائی ہیں ہماری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے ہم متاثر نہیں ہیں حضرت علی کے پاؤں کی جوتیاں میرے سر کا تانچ اور حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما اور حضرت علی کی یوتوں کے تسموں کے ساتھ میرا ایمان بندھا ہوا علی تو بہت عظیم ہے ہمارے لیے پرابلم یہی ہے میرے بھائی کہ ہمارے لیے دونوں ایک جیسے ہیں دونوں قابل احترام ہیں دونوں مکرم ہیں تو ایک کو مانتا ہے دوسرے کو گالیاں نکالنے لگتا ہے ہم کہتے ہیں ابو بکر بھی عظیم ہے علی بھی عظیم مینشا, مینشا. عمر بھی عظیم ہے علی بھی عظیم ہے عثمان بھی عظیم ہے حسین بھی عظیم ہے عائشہ بھی عظیم ہے فاطمہ بھی عظیم ہے مینشا. کوئی ایک عظمت ہے حضرت علی کی کہ کس طرح رسول پہ سوئے جب غار میں گئے میں ذرا مکس کر کے چل رہا ہوں جب غار میں گئے تو تھکے ہوئے ہیں تو میرا نبی ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو گیا میں جملہ کہا کرتا ہوں پنڈی والوں ابو بکر دیاں دیا ریسائی کوئی صحابت ابو بکر دیاں دیا ریسائی کوئی تین رات اور تین دن غار کی اس نے دیدار کیا لوگ کہتے ہیں کہ غار میں سوراخ تھا اس میں سانپ تھا انہوں نے ایڑی رکھی سانپ نے ڈنگ مارا سانپ نے ڈنگ مارا پتلی روایت لگا کس کس حد تک موتبر ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں اسے تھوڑی سی تعبیر کر کے میرا مانا اس کو پہنا دیتا ہوں پتنی یہ سانپ کب سے میرے نبی کے چہرے کو سکنے کے لیے ترستا تھا کب سے یہ ترست رہا تھا کہ آمنہ کا لال آئے تو میں ان کے چہرے کو دیکھوں لیکن رب نے کہا میرے نبی کے چہرے کو جو دیکھنا چاہتا ہے پہلے ابو بکر کے قدم چوم کے آئے پہلے ابو بکر کے قدم چومے پھر میرے نبی تک آئے پھر میرے نبی تک آئے وہاں گود ابو بکر کی تھی سر میرے نبی کا تھا پھر کبھی موقع ملا حضرت او بکر کی سیرت پہ کچھ کہنے کا تو اس موضوع پہ وہاں کہیں گے حضرت شاہ ولی اللہ محدث محدی رحمت اللہ علیہ نے منظر کشی کی مزہ ہی آ گیا علمائے کے مزہ ہی آ گیا نبوت کی گود ہے ابو بکر کی گود ہے نبوت کا سارا آپ سو ہوئے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غار کے اندر جب میرے نبی ابو بکر کی گود میں سوتے تھے یوں لگتا تھا کسی نے راہل پہ قرآن کا نسخہ کھول دیا ہو کسی نے راہل پہ قرآن کا نسخہ کھول دیا ہو بندیال بھی کہتا ہے جو میرے نبی کے بستر پہ سویا وہ بھی عظیم ہے اور جس کی گود میرے نبی کا بستر بن گئی وہ عظیم تر ہے وہ عظیم تر ہے جس کی گود میرے نبی کا بستر بن گیا حضرت علی کی کوئی ایک عظمت ہے حضرت علی کی تو پوری زندگی عظمتوں سے بھری ہوئی رفتوں سے بھری ہوئی ہے سوال کرنے والا کون ہے بیٹا پوچھ کس سے رہا ہے بابا اچھوں نہ سے کھڑ بابا نبی چل اللہ کے نبی کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے کالا ابو بکر حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ابو بکر ہے کس نے کہا مخالفت تھی کہ محبت تھی بیٹا کہتا ہے میں نے کہا سم پھر کون کالا عمر فرہایامر بیٹا کہتا ہے وہ خشی تو انتکولہ عثمان میں ڈرا کہ بابا سے پوچھوں تو بابا تو جواب میں کہیں گے عثمان پھر کون ہے تو میرا دل تو یہ تھا کہ بابا اپنا نام لے یہ تو ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میرا بابا اونچا ہو ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میرے باپ کو عدمتیں ملے ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میرے باپ کو رفتح ملے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میں پوچھوں گا سما من سما من تو یہ کہیں گے عثمان میں نے سوال کی نوعیت بدلی میں نے کہا سما انت بابا پھر آپ نا نبی حضرت علی نے فرمایا بیٹا پھر عثمان میں تو عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں یہ حضرت علی کی آئزی تھی یہ حضرت علی کی توازو تھی یہ حضرت علی کی بڑا پن تھا یہ حضرت علی کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے آج ہی کے طور پہ فرمایا نہیں بھائی نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں ورنہ نہیں سنو اہل سنت کا مسلک اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر عمر عثمان باقی کے سارے صحابہ مل جائیں سارے تابعین مل جائیں تبا تاب مل جائیں عم مجتہدین مل جائیں محدثین و مفسرین مل جائے شعدا علماء مل جائے عطیہ زوحات شب زندہ دار تہجد گزار فقیر محدث مفسر ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کے سارے مل کر بھی حضرت علی کا مقام نہیں پا سکتے حضرت علی سب سے اعلیٰ ہے پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کے حضرت علی باقی ساری امت سے کیا ہے غور سے کہو ضرور سے کہو حضرت علی پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے آنا ہے آئیے میں ایک حوالہ کتاب الشافی تسی سے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ تو میں نے بخاری سے پیش کیا لیکن میں کتاب الشافی تسی سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چراغ ان کا ہے رات میری انہیں مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی حضرت علی کوفے میں برسر اقتدار امیر امیر ملیم. ملیم. ملیم. <قلح> ہیں امیر المومنین ہیں ہوں ڈر بھی کسی کا نہیں ہے خود غران ہے گلی سے گزر رہے ہیں کوفے کی گلی سے یا سڑک سے ایک بندے نے دیکھا تو ایک بندہ دیکھ کے حضرت علی کو کہتا ہے یا بعد رکھائے اللہ اللہ کے نبی کے بعد سائی مخلوق سے افضل آپ آف ہیں یہ اس بندے نے کہا حضرت علی مسجد میں آئے منادی سے فرمایا اعلان کرو لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں میں خطبہ دینا چاہتا ہوں لوگ اکٹھے ہوئے امیر المومنین نے خطبہ دیا اور فرمایا سلوکان کی کھڑکیاں کھول کے خیر الخلائے کے باد نبی اللہ ابو بکرین اس نے کیا کہا تھا اس نے گلی پہ کیا کہا تھا آپ ہیں حضرت علی خطبے میں کیا کہنے لگے ہیں حوالہ سابت نہ کر سکوں تو پنڈی والوں جو سزا چاہو تجویر کر لو خیر الخل کے بعد البھی چل ہے ابو بکری سبحان اللہ اگلی بات سنو اگلی جی فرمایا آج کے بعد آج کے بعد جو آدمی مجھے ابو بکرو عمر پہ فضیلت دے گا میں اس کو جھوٹ کی سزا اسی کوڑے لگاؤں گا آمد. یہ اس کتاب میں موجود نہ ہو جو مرضی سزا دے کزف کی سزا لگاؤں گا اس بندے کو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس لیے کہ نبی پاک کے بعد ساری امت میں سے افزل اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے अबुण अबुण है है। حضرت ابوبکر کا آخری ٹائم ہے میں تھوڑی تھوڑی روشنی سب پہ ڈالنا چاہتا ہوں آخری ٹائم ہے وشی تاری ہو گئی حضرت عثمان کو بلایا عثمان وسیعت لکھو حضرت عثمان لکھنے لگ گئے میرے باپ مسلمانوں کا امیر خلیفہ غشی آ گئی آنکھیں بند کر لوں حضرت عثمان نے سوچا کہ اگر اس غشی میں آپ کا انتقال ہو گیا کہ بڑا ڈھیر سارا رولا پی جانا انہوں نے لکھ دیا عمر ہوں گے کیا ہوں گے عمر ہوں گے افاقہ ہوا یہ حضرت عثمان جو کہتے ہیں عمر ہوں گے ذرا آگے بڑھتا ہوں تو بڑا لطف آئے گا آپ کو افاقہ ہوا فرمایا کیا لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے تو حضرت عبقر دیکھ کے کہتے ہیں عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے مجھے کوئی اعتراض نہیں آہا، آہا. آہا. آہا. کیا ثابت ہوا حضرت عبو بکر سمجھتے تھے کہ خلافت کے امور چلانے کی تمام تر صلاحیتیں حضرت عثمان میں موجود ہیں حضرت عمر کو بلایا طلب کیا اب الگ کمرہ حضرت عمر آ گئے میں اپنے بات عمارت خلافت حکومت تجھے دے کے جا رہا ہوں امت کی بات دو تیرے سے کر کے جا رہا ہوں حضرت عمر نے سنا تو فرمایا لَي بِهَا مجھے خلافت و حکومت کی کوئی ضرورت نہیں واہ میرے نبی نے کیسی تربیت کی اتھے حکومت دے پیچھے جھولیاں چھپ کے پھر دے نہیں دے جا سکیا رائے خدا تیر اللہ ہی لئی مجھے وزیر بنا دو چاہے بے محکمہ ہی بناؤ مجھے مشیر بنا دو میں چیئرمین بنا دو میں ڈائریکٹر بنا دو میں کسی پارلیمنٹ کا روکر بنا دو یا الیکشن ہوتی ہے پیسہ لگتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے پولنگ ہوتی ہے حکومت جھولی میں گر رہی ہے جھولی میں گر رہی ہے نہ پیسہ نہ ووٹنگ نہ انتخاب نہ الیکشن میں تجھے دے کے جا رہا ہوں خلافت مایا لا آ جا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اگلے جملے سنو اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہو سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے لیکن اس کو سمجھنا ہے آپ نے ایسا نہ ہو کہ میں جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ تم پیچھے سمجھ آ گئے حضرت عمر کیا کہتے ہیں لئی سلی بہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر نے کہا بلا بہا بے حاجہ کہا جا ولا کم بے علائی کہا جا امر میں جانتا ہوں تجھے خلافت کی ضرورت نہیں میری مجبوری دیکھ خلافت تیری ضرورت پہ آرلا. ولا کم بےا علیہ کہا جا میں خلافت عمر کو دے کے نہیں جا رہا ہوں میں تو خلافت کو عمر دے کے جان لفافے پہ مور لگائی اسے بم کیا کسی ایلچی کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کرو اور ایک روایت میں آیا کہ خود تشریف لائے مجمع کٹھا تھا اس لفافے کے اندر اس مور بند لفافے کے اندر اپنے بات جس بندے کے لیے خلافت کے طور پہ میں نے نام لکھا ہے تمہیں منظور ہے میں امیر المومنین خلیفت المسلمین ابو بکر اعلان کر رہا ہوں میں نے تجویز کیا ہے تمہیں منظور ہے ہاتھ اٹھے منظور ہے پیچھے سے ایک آواز آئی لا نہیں منظور لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ لا کہنے والے حضرت علی تھے اللہ سب نے کہا منظور ہے حضرت ابو بکر نے نام نہیں بتایا تھا کس کا نام ہے جس کا بھی نام ہو منظور ہے حضرت علی نے کہا لا نہیں منظور تو حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں حیدر کر کیوں منظور نہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں لا نرضا لانزا بے عمر سوادلہ. عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو ہمیں منظور نہیں ہے سوادلہ. تم کیسے ہو وہ آپس میں دشمن تھے یہاں سے تو معلوم ہوا کہ حضرت علی اور ان کی دوستی تھی حضرت علی اور ان کا پیار تھا حضرت علی اور ان کی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر میرا حوضہ کام نہیں کر رہا کہ ان دونوں میں سے کون تھا یقینی طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس چار تائی کے اوپر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے سے ایک آدمی آیا ہمارے کاندھے میں کاندھے پیسے حضرت عمر کے چہرے پور انوار کو دیکھا اور کہنے لگا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ رب کے پاس پہنچوں نہ تو اس جیسا امال نامہ لے کے پہنچوں رب کے پاس جاؤں نہ اس آدمی جیسا امال نامہ لے کے جاؤں وہ کہتے ہیں ہم نے مڑ کے دیکھا تو کہنے والے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی ذرا تیسری سیڑھی پہ آپ کو لے جاؤں جا فاطمہ کی شادی کی تحریک اور حضرت علی کے نکاح کی سفارش ابو بکر عمر نے کی تھی نبی پاک نے منظور فرمانی کہ ٹھیک ہے فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے تیاری ہونے لگی تو نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے فرمایا کچھ کول ہے ہی کہ کوئی نو پیسے شیسے آخر میں نے بیٹی بھی آ کے دینی ہے تو کچھ گھر میں ہے کہ کوئی نہ کوئی تبا پرا تو کوئی چارپائی بستر کوئی مشکلہ پیالہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے یہ ایک زرا ہے لوہے کی جس کو پہن کے جنگ کرتا ہوں تاکہ تلوار اس پہ وار نہ کرے اس تو سوا میرے کو کچھ بھی لے نبی باغ نے فرمایا جا بازار میں زرہ کو بیچ کے آپ جتنے پیسے لگ بار مین لگا کے دے زرہ کس کی ہوتی ہے چاندی کی یہ <سلام> <سلام> <سلام> جس طرح زنجیر کی کریاں ہوتی ہیں اس طرح کی ایک دلہن بنی ہوتی ہے کرتا بنا ہوتا ہے اس طرح کریاں ہیں تاکہ تلوار اس پر اثر کتنے <سلام> کی ہے یہ وہ لوگ کتنے کا ہوگا جا رہے ہیں زرہ بیچنے منڈی میں آگے سے حضرت عثمان مل گئے رضی اللہ تعالی علی بھائی کہاں کہ یار فاطمہ سے رشتہ تعوب اور اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں کہ نبوت کا داماد بن رہا بننا اور حضرت عثمان تو پہلے ہی دوہے داماد تھے تو نبی آباد نے سمایا زرا پیش کیا جو پیسے ملے مجھے آ کے دے تیرے گھر کا سامان خریدے حضرت عثمان تاجر آدمی تھے جی ساڈے یار میرے مولوی نہیں سن کہ جنہیں بازار کے ریٹوں کا پتہ ہی نہیں وہ تاجر تھے ان کو پتہ تھا بھائی لوہے کی ذرا کتنے کی بکنی ہے کہ یہ بک جائے تو پیالہ بھی آ جائے بستر بھی آ جائے چرپائی بھی آ جائے سامان بھی آ جائے مشکیزہ بھی آ جائے وہ جانتے تھے لیکن عزتیں نفس حضرت علی کی مجرو نہیں کرنا چاہتے فرمایا بازار میں بھی تو بیچنی ہے مجھے بیچ دو کہ میں نے تو بیچنی ہے آپ لے لیں کہ کتنے کی لیں گے حضرت عثمان نے فرمایا زرا کی کڑیاں گنتا چلا جا ہر کڑی کے بدلے درہم لیتا چلا جا چار سو اسی کڑیاں نکلی کتنی حضرت عثمان حضرت علی کو ویسے پیسے دے کے ان کی عزتیں نفس مجرو نہیں کرنا چاہتے خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن کس طریقے سے کی کہ حضرت علی کی خود ہی کائن ہے چار سو سیدرم پہ سودا ہو انہوں نے پیسے دیے زیرہ دے فرمایا زیرا میری ہوگی پیسے تم نے لے لی کہ لے لیے فرمایا کہ زیرا میری طرف سے تحفے میں لے جا جب تک جنگ کرتا رہے گا مجھے بھی سواب ملتا رہے گا یہ دشمنوں کی باتیں ہیں کہ دوستوں کی باتیں یہ نفرتوں کی باتیں ہیں کہ محبتوں کی باتیں یہ دوریوں کی باتیں ہیں کہ قربتوں کی باتیں ہیں چار سو اسی گرم حضرت علی لے کے آئے جس سے فاطمہ کا جہیز خریدا گیا وہ جو کہتے ہو جہیز فاطمہ جہیز فاطمہ جہیز فاطمہ جہیز, جہیز کوئی رسم نہیں ہے یہ ہندوؤں کی رسم ہے جہیز فاطمہ کا نام لیتے ہو جہیز فاطمہ کے پیسے کس نے دیے تھے حضرت عثمان نے تو عضرت علی کو دے دیے تو جہیز فاطمہ کے پیسے کس نے دیے تھے دو مہینے یہاں پیسے کون دیتا ہے باپ جہیز فاطمہ کا نام کیوں لیتے ہو جہیز فاطمہ کا نام کیوں لیتے ہو جہیز فاطمہ تو خریدا گیا تھا اس پیسے سے جو پیسہ کس سے لیا گیا تھا مزہ نہیں آیا ایک باپ اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے نہ اس طرح بھی دے भी بھی دے بسترے بھی دے مجھا بھی دے لوگ شہرے ہو گئے تو بھی دے بے. سکوٹر بھی دے دے کار بھی دے یہ تیرے کول تبا پرات کوئی نہیں تو شادی نہ کروں نہ کر شادی پہلے توات کا انتظام کر یہ کیا باپ پہ ظلم ہوا کہ بیچی بھی دے سامان بھی دے اور پھر اس کے بعد وہ بارات جو ہوتی ہے وہ پورا لشکر ہوتا ہے جو اس باپ پہ حملہ آور ہوتا ہے چار سو بندے لے کے آؤں گے یہ بارات ہے اس باپ پہ ظلم ہو رہا ہے کوئی مراز کا تصور اسلام میں نہیں ہے کوئی برات کو کھانے دینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے اسی لیے لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو ملوس سمجھتے اور وہ بہت سمجھتی ہے اگر اسلام پر عمل کیا جائے کوئی بوجھ نہ ایک بات کہوں یہ جو دولہ ہے دولہ مطالبہ کرتا ہے سکوٹر لوں گا کار لوں گا فریج لوں گا اے سی لوں گا جنریٹر لوں گا سوفا سیٹ اچھا ہو پلنگ اچھا ہو اس دولے سے میں پوچھ سکتا ہوں بے کتنے کا وکیاں کتنی بکیا <laughs> قیمت لگی تیری پھر اس لڑکی پہ ہاکر کیوں بنتا ہے نوکر من وہ لڑکی مجھے خرید کے لائی ہے رو بھی تو جماتا ہے لڑکی سارا سامان ساتھ لائیے اور روب دودھ لکھ جما رہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا جو جہیز خریدا گیا اور سامان خریدا گیا حضرت عثمان نے اس کی رقم فراہم کی تھی اور جب رقم نبی پاک کے پاس لائی گئی تو نبی پاک نے حضرت بلال ایک اور صحابی اور ساتھ ابو بکر کو بھیجا بازار جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے لیے سامان خریدو سامان خریدنے میں آخری فیصلہ ابو بکر کا ہوگا شادی ہو گئی ایک دن جو نبی پاک نے دیکھا تو فاطمہ آ رہی ہیں حسن کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے حسین کو اٹھایا ہوا ہے ان میں کلسوم ایک انگلی سے ہے زین دوسری انگلی سے کیا ہوا بیٹا فاطمہ رونے لگ گئی بیٹا کیا ہوا بابا آپ نے نہیں سنا کہ کیا کہ حضرت علی ابو جال کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھ پہ دشمن رسول کی بیٹی کو سو لانا چاہتے ہیں نبی پاک حضرت علی کے گھر گئے پتہ کیا نہیں تھے فری کی کتابیں کہتی ہیں مسجد میں آئے تو حضرت علی زمین پہ سوئے ہوئے تھے فرمایا تم جا تو بھی آ رہا ترا حضرت علی اٹھے فرمایا بھی بکر کے بلا کے لاؤ حضرت عمر کو بلا چلا اور پھر نبی اپاپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی لیکن ابو بکر کو کیوں بلایا حضرت عمر کو کیوں بلایا یہ اس لیے بلایا کہ جو لوگ درمیان میں رشتے کرواتے ہیں جو لوگ درمیان میں رشتے کرواتے ہیں نا تو بیٹی کو, کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو بندہ داماد سے بعد میں پوچھتا ہے کہ رشتے کرانے کو لو اس کی سفارش کرتے تھو تو یہ رشتہ کروانے والا کون تھا حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر تھے فریقین کی فقہ کی کتابیں اٹھائیے گا فریقین کا لفن غلط نکل گیا فریق مخالف کی فقہ کی کتابیں اٹھائیے گا میرے پاس لائیے گا میں آپ کو اس میں باب دکھاؤں باب و کدائے علی فی ایام ابی بک باب و کدائے علی فی ایام عمر باب و کدائے علی فی ایام عثمان اس بام میں حضرت علی کے وہ فیصلے درج ہیں جو انہوں نے حضرت ابی بکر کی خلافت میں کیے باب میں وہ فیصلے جو حضرت عمر کی خلافت میں کیے اس باب میں وہ فیصلے جو حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں کیے تینوں خلافہ کے زمانے میں حضرت علی چیف جسٹس کے عہدے پہ فائر رہے کاضی القاط رہے فریق مخالف کی کتابیں اس پر شاہد ہیں اور وہ فیصلے اور کتابوں میں لکھے ہوئے آئیے جس بات کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنما یہ حضرت فاطمہ کے وطن سے بعد میں آپ نے شادیاں کی اٹھارہ بیٹے ہوئے حضرت علی کے کتنے بیٹے اٹھارہ تو بیٹا پیدا ہوا لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے علی مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیے کہ ہاں خیر مبارک کہ نام کیا رکھا ہے فرمایا اس کا نام اپنے نبی کے نام پہ محمد رکھا ہے اس بیٹے کا نام محمد رکھا کن کے نام پہ کس کے نام پہ گور سے بولیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کس کے نام پہ یہ nee, زیر میں رہے گا تو سب اگلی بات کا مزہ آئے گا <k elders> بیٹے کا نام محمد رکھا کس کی محبت میں میں تو آنا زیادہ تھکا پہن میں بیمار آدمی ہوں پھر رمضان ہوں بارہ کا مہینہ ہے سارا دن دورہ تفسیر پڑا رہیں پھر سفر کر کے آپ کے پاس آ گئے آپ سفر کر کے سیر انشاءاللہ گھر جا کے کر انشاءاللہ مزہ نہیں آیا اگلی بات کا بیٹے کا نام محمد رکھا کس کی محبت میں <محبت> <محبت> <محبت> دوسرا بیٹا ہوا لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے علی مبارک ہو کہ خیر مبارک بیٹا ہوئے کہ ہاں پوچھا گیا اس کا نام کیا رکھا ہے تو حضرت علی نے فرمایا محمد کے بعد نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے <متحد> دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا تو <متحد> <اور> سے بولو <متحد> <متحد> <متحد> کوئی آدمی اس حوالے کا انکار کرے جو مرضی سزا دے دے فریقین کی کتابوں سے اس کو ثابت نہ کر سکوں اور سزا بھگنے کے لیے تیار میں کوئی کچی دیوار پہ قدم رکھ کے بات کہنے کا عادی نہیں ہوں بڑی پختہ اور پہاڑ جیسی دیوار پہ پاؤں رکھ کے بات تدکرہ تعمیر اٹھائیے مروج الزام مسعودی کی اٹھائیے تاریخ یاکوبی اٹھائیے ملا باکر مجلسی کی جلال اٹھائیے کشف الغما اٹھائیے الشاد سید مفید کی اٹھائیے کوئی سی کتاب اٹھائیے تاریخ کی لائیے محمد کے بعد دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا غور سے بولو تم اپنے بیٹوں کے نام کن کے ناموں پہ رکھتے ہو بولو دشمنوں کے ناموں پہ رکھتے ہو لوگ اپنے دادا کا نام رکھتے ہیں بیٹے کا باپ سوت ہو جائے تو باپ کا نام رکھتے ہیں بیٹے کا کوئی پیر صاحب ہو تو اس کا نام رکھتے ہیں بیٹے کا ہوں تو خیر عجیب عجیب ہی رکھتے رمشاہ وریشا نام دیکھو رمشا وریشا ہمارا پڑوسی ہے اس نے کہا استاد جی بچی پیدا ہوئی ہے میں نام رکھا عشا اور میں آ کر رکھنا سی تو صدو رکھنا کی رات رکھ چکی گئی اندھیرا کیسے کیسے نام رکھ دیے ہمارے خطیب صاحب وہ کہا کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا استاد جی میری بچی بول بولتی ہے بولتی رہی چپ ہی نہیں کرتی کوئی تویز دو کوئی دم دم کرو اس زبان چپ آئے میں آخیا نام کی رکھا اس کہا شاہین میں آخر اے تے چھوٹے اسٹیشن تلوندی ہی تو نان شاہین شاہی رکھا سے کیسے نام لوگ رکھتے ہیں اور نام اچھے اچھے رکھے کرو یار عبد اللہ سبحان اللہ میرے نبی کو پسند رب کو پسند کتنی دی ہے کتنی دی ہے عبداللہ اور شاہ جہان عالمگیر جہانگیر شاہ نواز اورنگزیب اس میں تکبر ہے عبد اللہ اللہ کا نام وہ رکھے گا نا جس میں آئی بھی پیدا ہو تک نہ دھڑکے آ کے نام کیا کہ رستم علی یہ رستم کون ہے پتہ ہے کافے تھا کافروں کے نام رکھے ہوئے رستم علی تو میں حضرت علی نے دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا غور سے بولو یار زور سے بولو تو لوگ پیاروں کے نام پہ نام رکھتے ہیں تو حضرت علی کو نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے تھا ابو بکر ابو بکر تو دنیا سے چلا گیا آپ کا انتقال ہو گیا ہے ابو بکر تو میں چھٹ گیا بے وفائی کر گیا لیکن میں تے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا ہوں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھوں گا بلاؤں گا اسے یاد کروں گا تجھے بلاؤں گا اسے یاد کروں گا تجھے کا شاعر کہتا ہے کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا تو نہ آیا کرتا تیری آواز تو آیا کر تیسرا بیٹا ہوا لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے امیر المومنی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے فرمایا اوما حضرت حسن کی شادی ہو گئی اللہ نے ان کو بیٹا دیا آئے بابا اللہ نے بیٹا دیا ہے نام آپ نے رکھنا ہے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر پوتے کا نام بھی کیا ہے یہ دشمنی کی بات ہے کہ محبت کی باتیں یہ نفرت کی باتیں ہے کہ پیار کی باتیں ہیں آپس میں تعلق ہے پیار ہے محبت ہے حضرت حسین کے ہاں بیٹا ہوا بابا نام آپ نے رکھنا ہے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر لوگوں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عام کے ساتھ بہتر آدمی آئے تھے بقول تاریخ کے کتنے جس میں کے قریب آدمی شہید ہوئے اگر دنیا کے کسی بندے میں ہے تو کربلا کے شہیدوں کے نام گنے نہیں گن سکتا نہیں گنیں گے بلیالمی کہتا ہے کربلا کے شہیدوں کے نام گنو ہور کا نام لیتے ہو کس سے بیان کرتے ہو سگرا کی کہانیاں سناتے ہو سگرا مدینے میں رہ گئی وہاں کہتی رہتی تھی اور میرے ویراتے موڑ مہارا تو بیمار تھی سگرا حضرت حسین کی بیٹی کی की دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسین کی بیٹی کا نام سگرا ثابت کر دے بلیال جی کی سزا پھانسی ثابت کر کوئی سگرا نام کی بیٹی حضرت حسین کی نہیں ہے کسی بیٹی کا نام سگرا نہیں ہے کہانیاں جوڑی تم نے لوگوں کو رلانے کے لیے بلد کہ یہ چیخیں اور روتے رہے لوگ نہیں لوگ نام تم اس لیے کہ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ سب سے پہلے حضرت حسین کے لشکر میں سے جو آدمی مقابلے میں باہر نکلا وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا پھر جو آیا وہ عمر تھا عثمان تھا اگر ان کے نام آ جائیں کربلا کے شہیدوں میں تو ساری عمارت دھڑام سے جائے کہ تم کہتے ہو مخالفتے ہیں نفرتے ہیں یہاں تو ان کے نام ہیں ابو بکر اور تو مولانا شاکر محمود نے اس لیے منقبت علی مناقب علی عنوان تجویز کیا تاکہ لوگوں کے سامنے جو حضرت علی کی صحیح تصویر ہے اور صحیح صورت حضرت علی کی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو تین صحابہ کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ سے افضل ہیں کہو بے شک جو پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر پوری امت سے آلہ ہے جو پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر پوری امت سے اونچے ہیں اور جو حضرت علی کی توہین کرے اور جو حضرت علی کی گستاخی کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہے اور وہ سنی بھی نہیں ہے جو حضرت علی کی توہین کرتا ہے وہ سننی نہیں ہو سکتا سننی وہی ہے جو حضرت ابو بکر کا بھی احترام کرے حضرت علی کا بھی احترام کرے حضرت عمر کا بھی احترام کرے حضرت حسین کا بھی احترام کرے حضرت عائشہ کا بھی احترام کرے, حضرت بھی احترام کرے اور حضرت فاطمہ کا بھی احترام کرے اللہ تعالیٰ مل کی توفیقہ فرمائے الحمد للہ رب العالمین اجمعین یہ مسجد حضرت شیخ القرآن کی سب سے پہلی مسجد ہے جہاں سے توحید کا یہ گلشن لگنا شروع ہوا پنڈی میں اب یہ نئے طریقے سے بنی بڑی خوبصورت بنائی جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا اللہ ان کو رزق کے حلال میں اور برکتیں عطا فرمایا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد رکھے اور اسے قیامت کی صبح تک قائم رکھے ہمارا دارالعلوم تعلیم القرآن جو مادر علمی ہے اور ہماری جماعت کا مرکز ہے اللہ اسے آباد و شاد رکھے آمین مولانا اشرف علی صاحب ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں ساتھی ہیں اللہ انہیں اور ہمتیں دے اللہ انہیں اور توفیق دے جس طرح وہ مدرسے کو چلا رہے ہیں جس تن دہی کے ساتھ اللہ انہیں اور ہمتیں عطا فرمائے کہ وہ اس مدرسے کو اور اچھے طریقے سے چلائیں اللہ اس مسجد کو آباد رکھے اس مسجد کو آباد رکھے جن لوگوں نے آج اس تاریخ کا ایک بہت عالیشان انتظام یہاں کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں مولات سے پناہ طلب کرتے ہیں مولا تیرے سے پناہ طلب کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما یا اللہ جو مکروض ہیں ان کو قرضہ اتارنے کی توفیق عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کی نعمت عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما اپنے ملک کے عزیز پاکستان کے لیے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کیجئے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ ہمارے ملک کو اطمینان اور امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ ہمارے ملک کی بدمنی امن میں بدل دے یا اللہ ہمارے ملک کی بے اطمینانی اطمینان میں بدل دے میرے اللہ ہمارے ملک کی بے سکونی سکون میں بدل دے مولا مولا یہ ملک عزیز ہمیں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں سے زیادہ پیارا ہے اس لیے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اس کی چار دیواری کے اندر محفوظ ہیں اگر اس کی چار دیواری نہ رہی تو ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما آمین میرے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما آمین میرے اللہ ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک قائم رکھ اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں ہمارے ملک کی سرحدوں کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی طور پہ ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ ان کے ارادے خاک میں ملا دے ان کے عزائم خاک میں ملا دے میرے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے میرے وہ صلی اللہ تعالی اللہ خلقی محمد والا کا یا اجمعینامین برحمت